ہی ناقت اللہ لکو آیا اور دیکھو میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے فضروہا تعکل فی الد اللہ اسے چھوڑے رکھو یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں جہاں چاہے جہاں سے چاہے کھائے بلا تمسوا بے سوئن اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا فیا خد اکم عذاب القریب تو پھر تمہیں آپ پکڑے گا وہ عذاب کے جو اب دور نہیں ہے قریب ہی ہے فاقروہ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اس کو ہلاک کر دیا فکالتمت سلاستام حضرت صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے رچنا بسنا ہے تین تین دن تک رہ لو اور بس لو ظال کا واضح غیر یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا پلما جا امرونا تو جب ہمارا وہ فیصلہ آ گیا ہماری بات آ گئی ہمارا حکم پہنچ گیا نہ جینا صالح و نظین عامن عمار ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایماندار تھے بے رحمت مننا اپنی خاص رحمت سے ومن خز یہ جو میں اس اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے انہیں بچا لیا ان رب کا ہو اور العزیز یقیناً آپ کا پروردگار زور والا ہے زبردست ہے وہ اقد النظین ظلم اور ان ظالموں کو مشرکوں کو کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز نے چنگاڑ آئی فاس بہ فی دیا جاسمین تو وہ اپنے گھروں کے اندر اونھے پڑے رہ گئے کالم یو فی ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں کبھی یہاں کو رہتا تھا ہی نہیں ار ان سمود کفر بر... کفر آگاہ ہو جاؤ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا الا بو سمود آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے سمود پر ولقجاتسول را ابراہیم ابیل مشراط یا حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے میں نے کہا تھا کہ تین رسول پری ابراہمک نوح حود صالح تین رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ ابراہمک اگرچہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ ہم اصل ہیں حضرت لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں انہیں پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ہی انہوں نے ہجرت کی تھی پھر ان کے بعد شعیب وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں پھر جو بھی بڑی اسرائیل تھے ان میں موسا بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں لیکن یہ کہ ان میں تین کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ اس امبا رسل میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے اور وہ قص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا لیکن فرق وہی ہے یہ وہ امبا رسول کرنے حضرت نو حضرت حد حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب کے انداز میں دقت نہیں ہے بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام جس جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوشخبری دی حضرت سارہ کو بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت کا شروع ہوگا امبا الرس کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت کا واقعہ ہے ولط رسول ابراہیم ابل بشرا اور ہمارے فرشتادے ہمارے ایل چی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے کالو سلام انہوں نے آخر کہا سلام کالا سلام حضرت ابراہیم نے بھی سلام کا جواب سلام سے دیا فما لبس آن جا تو پھر ذرا بھی, دیر بھی کی فوراں گئے اور ایک تلا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے سامنے دیا فلما را لا تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا اس بچڑے کا گوشت کھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے نا تو اب وہ کچھ کھٹ دل میں ہے کون اس میں رواج یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لیے تو اس کا نمک نہیں چکھتے تھے نمک خار ہو جائیں گے تو پھر کیسے کبھی کریں گے تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی پورے ارادے سے آئے ہیں جو میری یہ ضیافت قبول نہیں کر رہے میں کہ رہوں وہ اور جیسا بند خیفا اور ان کے دل میں حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا کال آتا انہوں نے کہا نہیں آپ ڈریے نہیں انا اور سلنا انا قومی نود. اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں بھیجے گئے ہیں قوم بودھ کی طرف اب وہ فیصلہ اس کا جو ہے وہ ہمیں چکانا ہے وہ امراط قائمت الفاہقت ادھر کہیں حضرت سارا بھی پیچھے کہیں کھڑی ہوئی ہوگی پردے کے پیچھے وہ اس پر ہنس پڑی مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوف زدہ ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کو چھٹکا معاملہ ہوا فضا حقت وہ ہنسی فبشر ناحب تو ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق کی حضرت اسماعیل کی ودادت ہو چکی ہے لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو بچے میں آباد ہے حضرت سارہ کی اولاد ہوئی نہیں تھی اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارہ تھی حضرت حاضرہ جو ہیں وہ تو بادشاہ بصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا اسی لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام علیہ لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی کنیز تھی تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارہ کے یہاں تو حضرت سارا ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاضرہ سے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دیں لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل تو پھر وہ جو عورت کی فطرت ہے اور مزاج ہے تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہوگی حضرت حاضرہ کی طرف اپنے بیٹے کی طرف تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ نے چھوڑ کر آؤ اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاضرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس یا بیت اللہ جا بعد میں تعبیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھی لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا وہاں چھوڑ دیا اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے ان کی بشارت دی جا رہی ہے تو حضرت اساق چھوٹے ہیں حضرت اسماعیل سے فضاحی قطف مسجد نہ بھی مرا اساق یعقوب اور یہ بھی کہا کہ پھر اساق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یعقوب وہ بہت ہی بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہوگا یعنی بیٹے کی بشارت پھر پوتے کی بشارت بالی شیخا انہوں نے کہا ہائے میری خرابی کیا اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں نہ بوڑھی اور میرا یہ شیخ جو ہے میرا یہ جو ہے شوہر ہے یہ بھی شیخ ہے یہ بھی ضعیف ہے بوڑھا ہو چکا ہے ان نہ شعی ال یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عمر میں کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا کالو تاج من ابن امرہ ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے اللہ جیسے چاہے پیدا کرے ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں دے رہے رحمت اللہ وبرکات علیکم اہل البیت اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہو اس کی برکتیں ہوں اب یہاں اہل البیت کو سمجھ لیجیے کس کے لیے ہے حضرت سارہ کے لیے اہل بیت رسول ازواج متحرات ہیں ان کی ایکسٹنشن ہے جو حضور نے کہا ہے اللہ مہا آہل و بیتی اہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حصل حضرت حسین وہ بھی اہل بیت میں یہ ایکسٹنشن ہے اہل بیت اسلن نبی کی بیوی بی یہاں پر کس کے لیے آ رہا حضرت سارا کے لیے گھر والے ہم کہتے ہیں یہ گھر والے گھر والے پن ہوتے ہیں گھر والے تو بیوی بی ہوتی ہے کالو تاجبد المرہ رحمۃ اللہ, اللہ وبرکات اللہ حمید ہے اور مجید ہے بہت بزرگ ہے بڑائیوں والا ہے اور اپنی ذات میں ستون صفات ہے فلما زہبان ابراہیم اور رو جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا وہ جات البشرا اور یہ بشارت پہنچ گئی ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب سارا کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا اللہ قوم لوت اب اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم کے بارے میں یہ مجازلہ جو ہے یہ تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دیکھو تم جو جا رہے ہو اگر اس شہر کے اندر ان بستیوں کے اندر پچاس آدمی بھی راسٹ باز ہوں گے تو کیا کرو گے کیا پھر بھی ہلاک کر دو گے فرشتوں نے کہنے پچاس آدمی وہاں ہوئے اگر راسٹ باز ہوئے تو ہم ہلاک نہیں کریں گے اچھا دیکھو میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں بہت ناچیز ہوں لیکن میں پھر درد کرتا ہوں میں اللہ سے ارض کرتا ہوں کہ اچھا ہو تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوڑ دیں گے بستیوں کے بنا عذاب نہیں آئے گا ہوتے ہوتے پانچ پہ آ گئے جس پہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو اب یہ تولے رب کا فیصلہ آ چھو. وہاں ایک بھی نہیں ہے تم پانچ کی بات کر رہے ہو وہاں تو سوائے حضرت لوت علیہ السلام کے خود اور ان کی دو بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو تو جاج النافی قوم لوت اب وہ قوم لوت کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے یعنی کیونکہ وہ حلیم التبا تھے طبیعت میں نرمی تھی وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی حضرت ابو بکر کی طبیعت میں بھی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے ان ابراہیم الحلیم الواہ منی تین الفاظ جمع کر دیے گئے یقینا ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا بہت ہی نرم دل تھا اور بہت ہی اللہ کی جناب میں ریو کرنے والا تھا یا ابراہیم و عارض الحاظہ تو ہم کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے اب اس بات سے آپ ذرا قطع تعلق کیجیے ان نہ یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے وَإنَّهُم غیر مردود اب ان پر جسے جس لوٹایا نہیں جا سکے گا وَلَمَّا عبیم عبیم تو جب آئے ہمارے یہ فرشتہ دے بھیجے ہوئے ہمارے یہ پیغام یہ فرشتے لوت کے پاس سی بہم کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عبرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڈمی تھی تو یہ لڑکے خوبصورت آ تو اس قوم کے لیے تو ان کے لیے جشن ہو گیا کہ ہمارے لیے شکار آ ہیں بہت اچھے لوت کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں تو جب ہمارے یہ فرشتادہ ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو جب پہنچی حضرت لوت کے پاس سی یا وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لیے بذاح کا بہین زران ان کا دل بڑا تنگ ہوا وہ کالا حاضہ یومن رسیب اور نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دل آ ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں اپنے مہمانوں کو ان کی دست سے میں بچا سکوں اور وہ لوگ جو ہے وہ جانتے تھے جس قسم کی خبیص ان کی تباہ ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے باد آنے والے نہیں ہیں تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفکیت پیدا ہوئی سی اب ذاتم کا جاؤن اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والانہ دوڑتی ہوئی بڑے خوشی سے ناشتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شکار پہنچ گیا ہے اب من قبل و قان یہاں تو وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے کالا قوم ہا الا بناتی ہن آتھر حضرت لوت نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں میری بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں اس کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو, جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مانند ہیں نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے والد کی جگہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں واضوا جو ہوں حضور کی تمام ازوات جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں تو گویا کہ میری بیٹیاں ہیں اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کی کہ تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں جانے کو تیار ہوں لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو کالے کو میں ہا اے بناتی ہوں فتق اللہ ولا تو حضون فی تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو اللہ سب انکم رجن کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیب چلن نہیں رہا یعنی کوئی جو تم میں سے ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا جو میری ہاں میں ہاں ملاتا تمہیں تو معلوم ہوتا کہ کوئی ایک شخص بھی شریف اور باقی نہیں رہا کال القد علم بناتے کا بن حق انہوں نے کہا کہ اے روح روح خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات ہی زیادہ آجے ہے وہ نہ کہ مانوریت اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں یعنی باتیں مت بناؤ ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں جس کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں جس کے لیے ہم پہنچے کال او انلی بے کم کو انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی او آویلا رکن شدید یا وہ کوئی قلعہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط بن جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا یہاں ہے اصل میں حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں یار ہم ماحول القت خانہ یاویلا رکن شدید اللہ تعالی رحم فرمائے لود پر وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت انہیں حاصل تھی لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچر پھینکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فرعون کے دربار میں وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانپوں کی تو حضرت موسا پر بھی وقتی طور پر خوف تاری ہو گیا تھا تو بد بن بنائے کب شریف خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر ذرا سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل طورات میں کالا بکم لیکن جو حسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح ذیخ میں ان کی جان اس وقت آئی تھی اس کا تصور کیجئے کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی اور ابھیلا رکن شریر یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحکم تلا جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا پہلو یا لو تو رسول و کا ان فرشتوں نے کہا ہے لوت گھبرائے نہیں ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں بھیجے ہوئے ہیں لئی ایسے لو یہ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے آپ کو کوئی غدر نہیں پہنچا سکیں گے آپ بالکل اطمینان رکھیں فسر بہل کا بے فف من لبھی کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے ولا الطف من کم اور کوئی بھی آپ سے پیچھے نہ دیکھے پیچھے توجہ نہ کرے پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے علم راتا کا اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی وہ بھی یہی رہے گی یہ دو بیویاں ہیں جلیل القدال پیغمبروں کی جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت لوت کی بیوی کہ یہ اگرچہ کانتا کہتا من عباد فخانتا ہوبا فلب یگنیا الحما بن اللہ شاع اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کے تحت تھی ان کے گھروں میں آباد تھی لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے نہ حضرت لو بچا سکے اپنی اس بیوی کو اور نہ حضرت لوت بچا سکے اپنی اس بیوی کو البڑا براتکا سوائے آپ کی بیوی کے ان مصیبہ ہوں مصیب اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے ان نہ مو اور دیکھیے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے صبح کو وہ عذاب آ جائے گا ارے صبح بے قریب. کیا صبح قریب نہیں ہے یعنی اب جلدی کیجیے اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے پلم امرونا جالنا آلیا سافا جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائے گی آلیاہ صاف لا کر رکھ دیا بستیوں کو وام کرنا آ رہا ہجارت امین اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی پتھروں کی یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزلہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکا ہوا ایکسپلوژن ہوا جس سے وہ بستیاں الٹ گئیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیل یہ سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگ گل سنگ گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی صحرا کے اندر تھوڑی سی تھوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے اور وہ پھر دھوپ جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے جیسے کہ کہیں آپ اینٹیں پکاتے ہیں پٹیوں کے اندر یہ پھر کہتی ہے سنگے گل یعنی یہ پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے یہ مٹی کے بنے ہوئے پتھر ہیں کنکر ہیں ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر کہ اس کو بالکل دفن کر دیا گیا دونوں شہروں کو منزود تہ برتح تہ, تہ, تہ برتح وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہہ تہ مسا متن اندر اب اور وہ نشان زب تھے تیرے رب کی طرف سے یعنی ہر ایک کے لیے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے سے ہونی ہے مما ہیا بن ازالبین اب <بِبعید> اور یہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے یعنی جو مشرقین مکہ ہیں جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرق ہیں ان سے یہ بستیاں کو دور تو نہیں ہے اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کی طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے قوم سمود کے مسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا پھر یہ امورا اور صدوم کی بستیوں کے جو ہیں یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے